بسم اللہ, الرحمن الرحمن اللہ علیہ محمد و آل محمد <تصحیح> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح بادشاہ ورثہ البادہ اور باقی تمام صاحب خارہ نگرامی برادران سب کو اقبال سلام کرتے ہیں ہمارے سلسلہ ہے کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر آج جو ہے تین سو سولہ اوبلیگ چوبیس ہے تو تین سو سولہ جو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے چوبیس جو ہیں دعوت دعائی سو کا چوبیسواں درس سے آج جو ہے ٹوینٹی فور تو ابھی تک الحمدللہ جو ہے دعائیں صوفیہ کا دو اللہمہ یعنی دو پیراگراف ان کا ترجمہ توضیع مختصر نابلوں کے ہمارے کانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر چکا ہوں آج سے جو ہے دعا صوفیہ کا تیسرا اللہ اس دعا کے اندر کل چودہ اللہ ہیں ان کو میں نے پیراگراف سے ظاہر کیا پہلا پیراگراف یعنی پہلا اللہ دوسرا پیراگراف دوسرا اللہ تیسرا پیراگراف یعنی تیسرا اللّہ ابھی ہم تیسرے پیراگراف میں تیسرے اللّہ میں پہنچے تو تیسرا پیراگراف یہ ہے ادعائے صوفیہ کا اللہِ اسلقل فوز اند القضائی و منازل شہدائی و عیش صدائی و مرافقۃ المبیائی و یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حصول میں کر رہے ہیں یہ جو تیسرا اللہ ہما ہیں تیسرا پیراگراف ہے ہاں جی اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے کئی چیزیں مان رہے ہیں ہاں جی فوز اند القضہ ایک منازل سودا دو عیشت سودا تین مرافقت المبیا چار ورنس العلہ پانچ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے پانچ چیزیں آپ نے طلب کیا ہے اس دعا کے اندر تو پہلا دعا ہے حصہ اللہ انسل وقلفا ان دلقائی اس نوتے کی توضیح اللہمہ کا لوگوں کو بار بار توجی دے دیجیے اللہ یا اللہ کا معنی دیتا ہے اس کا مترادف ہے ہاں جی اللّہ جو شروع میں یا کو ہٹا دیتے ہیں اس کی جگہ پر آخر میں میم مشدد جو ہے لے کے آتے ہیں اللہ تو اللہ کا ہاتھ تک یہیں پر ہے صرف آخر میں میم مشدد کا اضافہ کیا ہے، تو وہ یا کا جانشین ہے تو اللہ کہیں اس کا معنی بھی اے اللہ پروان کے معنی میں ہے یا اللہ کہیں تو بھی اے اللہ پروان کے معنی میں ہے ذات واجب الوجود کے معنی میں ہیں تو پھر اللہ انی ان میں لفظ انا جو الگ حرف ہے اور یا جو ہے الگ حرف ہے یا ضمیر ہے ہاں جی میں کے معنی دیتا ہے اور کبھی جو ہے یہاں پر میں کے معنی دیتا ہے کبھی میرے کے معنی بھی آتا ہے میرے کے معنی بھی آتے ہیں کیونکہ وہ آج متکلم کے ضمیر ہے یہ مذکر منت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور انا جو ہے اس کا معنی بے شک بے تحقیق کے معنی میں تو انی یعنی بے شک میں بے تحقیق میں بلا شک شبہ میں یہ تین تینوں ترجمہ صحیح ہیں تو اللہ ان یعنی اے اللہ ہاں پرور نگارہ بے شک میں بے تحقیق میں بلا شک شبہ میں یہ تین اس ترجمہ بن جائے گا پھر اللہ عمنی اسلو کا ہاں جی اس میں بھی اس اسلوفیل کا الگ سے ضمیر مفعول ہے اس کو ضمیر منصوب متصل ہوتے ہیں مفول کی ضمیر اسلو یعنی سالیہ سلو کی معنی جو ہے مانگنا درخواست کرنا سوال کرنا طلب کرنا یہ معنی دیتے ہیں سال یس کا یہ معنی ہے سالہ مانگنے کے معنی میں سوال کرنا مانگنا درخواست کرنا کرنا تو اسلقا کے معنی کہ تیرے سے میں تو اسلوقہ یعنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے حضور میں درخواست گزار ہوں میں تج سے طلب کرتا ہوں یہ سارے معنی کا صحیح ہے اس کا تجمہ بنے گا تو اللہ میا بے میں ان بے میں اسلوقہ ہاں جی تج سے سوال کرتا ہوں بے میں تیرے حضور میں ہاں جی درخواست گزار ہوں اللہ میں بے شک میں تو سے طلب کرتا ہوں یہ یہاں تک کمانا یہ بن جائے گا ہاں جی پھر جو ہے الفوز ایند القضاء اس میں ایک لفظ فوز ہے ایک ایندہ ایک قضا ہے تین لفظ ہے کا جو ہے فوز یہ مظر ہے فاضا یا فوزن فیل سے اس کے معنی کہ کامیاب ہونا فوز کے معنی کامیاب ہونا نجات پانا فتح ہونا اور خود فوج کے معنی یہاں جو ہے کامیابی کا معنی بھی دے گا ہاں جی کامیابی کا ہاں جی نجات پانا فتح یاب ہونا فتح یابی نجات نجات کامیاب یہ فند دے دیں گے ایک یہ جی، کتاب کا موس جدید نمی کتاب میں یہ معنی کیا ہے ایک اور لغت کی مشہور عربی لغت ہے کوئی قرانی لغت ہے عربی قرانی لغت ہے <تصفح> اس میں فرماتے ہیں الفوز الظفر بالخیر ما حصول سلامتی الفوز الفوظ ظفر ما ماحصول سلامتی اس میں نے خیر و سلامتی کے ساتھ کامیابی و فتح کو فوز کہتے ہیں فوج یعنی خیر و سلامتی کے ساتھ یعنی نقصان پاس کے کوئی بہت بڑا خسارہ ہو کر نقصان ہو کر کامیابی نہیں بلکہ خیر و سلامتی کے ساتھ کامیابی اور فتح کو عربی زبان میں فوز کہتے ہیں یہ اس لغت کے ترمی کے لحاظ سے ہاں جی اور قرآن با میں بھی موجود اس پر آیا ظالقہ حلفوز القبیر بس یہی بہت بڑی کامیابی ہے ہیں یہی بہت بڑی فتح یابی ہے فتح ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے قرآن پاغ میں لفظ فوز جو ہے بہت سی جگہوں پر آیا ہے ایک جگہ نہیں متعدی جگہوں پر آیا ہے تو یہ اس کا مادہ جو ہے مسمختار شہا میں نام عربی ایک لغت ہے اس میں اس کا اصل مادہ فا و ہے مادہ الفوظ و اس کو مان لکھے انجات و ظفر بالخیر یہاں معنی ہے کہ انجات و ظفر یعنی بلائی کے ساتھ یعنی جی کامیابی و فتح حاصل کرنا بلائی کے ساتھ کامیابی و فتح حاصل ہونا ان الف ہاں جی وہی کام الفاظ ظفر ظفر وہی فوج ہے نجات وی جی نجات پانا کامیابی حاصل کرنا بالخیر بھلائی کے ساتھ مختار شرح میں یہ معنی کے تو مجموعی طور پر ان تینوں لغات کے معنی کو سامنے رکھیں تو فوز کے معنی کامیابی نجات فتح ظفر یہ معنی ہوا این دل فوج این دل قضا کے معنی وقت واد کے معنی دیتا ہے کسی کے پاس ہونے کے معنی دیتا ہے جب جس وقت یہ سارے معنی دیتے ہیں اس طرح یہ ظرف زمان مکھن دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں پاس کا معنی دیتا ہے ایند نزدیک کے معنی دیتا ہے ہاں جی ہند مثلا درہ ایرو درہم میرے پاس ایک درہم ہے ہاں جی اور ایندہ زیدن زید کے نزدیک زید کے پاس یہ معنی بھی دیتے ہیں تو جو ہے یہ اندہ کے معنی ہو گیا پاس ہاں جی وقت اِندقضا ہیں وقت جس وقت جب یہ سارے معنی ہے ان دلقضائی ہاں جی الفوضا یعنی کامیابی فتح ظفر بلائی کے ساتھ فتح و ظفر کامیابی یہ سب معنی گیا ہیں ہاں حلفوز این دلقض اندہ وقت جب جس وقت کے معنی میں اور قضا کے معنی قضاء یکی قضا ان اس کے معنی جو ہے کام انجام دینا پورا کرنا یہ معنی کہ قزیہ ون قضاء کے معنی گزرنا ہیں کہیں جی سے جو ہے گزر جانا گزرنا یہ معنی کہ خزی العمر اور اب جب بولتے ہیں قوضی الامر قرآن پا میں بھی ہے قوض العمر الطی تست ہاں جہ جی تو قزیہ کے معنی معاملہ ختم ہونا تیر کمان سے نکل جانا قضی الامر مر گیا رب بولتے ہیں مر گیا ہاں جی یہ سارے معنی بھی ہے قضا معنی اتمام انجام دہی یہ معنی بھی کیا قضا کے کی معنی اتمام انجام دہی اور قضاء اللہ ہاں جی استعمال ہے قاموس جدید ال جدید قضاء اللہ یعنی موت تقدیر قسمت یہ سارے معنی کیا ہے تو ان دلقضا جو دعا کے اندر آیا ہے اس کے معنی کو یا ہوا یعنی موت کے وقت یہ معنی بن جائے گا ہاں جی یعنی کامیابی ظفر فتح ہاں یہ سب ان دلغضا یعنی موت کے وقت اختتام زندگی کے وقت یہ معنی بن جائے گا تو ترجمہ پھر یہ بن جائے گا دعا ہاں جی. اس دعا کا جو ہے اللہ میں الفوض ان دلقضہ تو معنی یہ بن جائے گا اے اللہ پروردگارہ میں تجھ سے زندگی کے آخری وقت یعنی موت کے وقت کامیابی کا سوال کرتا ہوں ہاں جی کامیابی و ظفر اور فتح یابی کا سوال کرتا ہوں طلب کرتا ہوں درخواست گزار ہوں درخواست گزار ہوں یہ سارے معنی صحیح ہے تو گویا کہ جو اس دعا پہلی دعا جو ہے پیراگرام نمبر میں پہلی دعا میں اللہ سے یہ فرما رہیں کہ اللہ میں اللہ بے شک میں تو سیب ہاں جب فوج یعنی کامیابی فتح و ظفر چاہتا ہوں کامیابی چاہتا ہوں بلائی چاہتا ہوں ان قضائی موت کے وقت زندگی کے اختتام پر یعنی گویا کہ آپ یہاں سے خاتمہ بالخیر کی دعا کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں جو دعائیں آتے ہیں نا علامہ الخواتین عامانہ یہ جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری کے اختتام کو جو ہے تیرے رضا مندی کے ساتھ قرار دیں تو یہ بھی انگلیہ سے اسی دعا کے قریب قریب معنی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سلوک الفوضہ بے شک میں تجھ سے درخواست گزار ہوں میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کامیابی ان قضا میری زندگی کے آخری وقت میں میری زندگی کے کامیابی اور بلائی اور فتح ان قضا زندگی کے آخری وقت میں ہاں زندگی کے جو ہے اختتام پر یعنی موت کا تو سے کامیابی کا سوال کرتا ہوں توقع کی کامیابی کیا ہے خاتمہ بالخیر ہونا ہے دنیا سے جاتے وقت انسان توبہ طائف ہو کے جائیں دنیا سے جاتے وقت جو ہیں اس کے دل ان کی گناہوں سے آلودگیوں سے پاک ہو کر جائیں اور دنیا سے جاتے وقت خاتمہ بالخیر ہو جائیں اللہ اسے راضی ہو کر ہاں جی دنیا سے وہ چل بسے لوگوں کا حق, حق حقوق میں سے کوئی اس کے گردن پہ نہ ہو حقوق اللہ اس کے گردن پہ نہ ہو حقوق العباد خاص طور پر اس کے پہ نہ ہو ہاں جی اور توبہ طائب جو ہیں زبان پہ جاری ہو کے ہاں جی اور بالکل جو ہے اطمینان نفس نا کے ساتھ گرنا سے توبہ کے ذریعے سے پاک ہو کے اللہ کی عبادت و گندگی بندگی کرتے ہوئے ہاں جی اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہوتے ہوئے خاتمہ بالخیر ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گویا کہ اس دعا کے ذریعے سے ہاں کیونکہ حقیقی کامیابی کے خاتمہ بالخیر ہونا بہت سے لوگ جو ہے زندگی کے شروع میں تو صحیح رہتے ہیں آخر میں دنیا سے جاتے ہوئے دنیا کے گناہوں میں غرق ہو کے چلے جاتے ہیں یہ انسان بذبخ ہے لیکن بہت سے لوگ شروع میں اس کی گناہیں ہوتی ہیں لیکن آخر عیام میں وہ توبہ کرتے ہیں استقفا کرتے ہیں کثرت سے گناہوں پر پشمان ہوتے ہیں اللہ سے جو ہے کثرت سے مغفرت طلب کرتے ہیں عبادت بندگی کرتے ہیں صدقہ خرا دیتے ہیں اور اس طرح اپنے دل اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں یہ لوگ خوش نصیب ہے ہاں ان کی گناہوں کے مششش کے زیادہ امید ہے نسبت بشاس کے کہ شروع تو صحیح تھا آخر میں خلاف ہو گیا آخر میں خراب مطلب یہ کہ اس کے شروع کے عملیات جو ان کی قبول نہیں ہوا تھا اس لیے وہ خاتمہ بالخیر نہیں ہو سکا لہذا زن گرامی یہ دعا جو ہے اپنی جگہ پر بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں چونکہ انسان کے دنیا سے جاتے وقت اللہ اس سے راضی ہو دنیا سے جاتے وقت جو ہے قیامت کی تیاری کر کے چلے جائیں دنیا کو وہ مضرات الآخرت بن کے چلے جائیں اس کے خاتمہ بالخیر اور اللہ رضا مندی کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں توبہ طائب ہو کر کلمہ زبان پہ پڑھ کے کلمہ کا پانی پی کے ہاں جی جو ہے خوش کی موت دنیا سے مریں ہاں جی اس کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خاتمہ بالخیر کی کویا کہ اس مبارک جرمے کے دعا کریں عاقبت بالخیر ہونے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کہ ان الفاظ میں کہ اللہ ہملکلفین دلقضائے پرور دگار عالم اے میرے رب اللہ بے شک میں تجھ سے جو ہے موت کے وقت اختتام زندگی کے وقت کامیابی اور بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کامیابی اور بلائی کا تر درگاہ میں درخواست گراز گزار ہوں تر درخواست میں درگاہ سے میں کامیابی اور بلائی کے ساتھ دنیا سے چلے جانے کا ہاں جی تیر درگاہ میں, میں جو ہے التماس کرتا ہوں تو یہ سب کا یہ معنیٰ ہے تو میری دعا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہاں جو ہیں خاتمہ بالخیر کی توفی عطا فرما یہی دعا کہ الفوت ان دلقضا ہم سب کو تمام مسلمانوں کو اللہ نصیب فرما اور ہم سب کو دنیا سے جاتے ہوئے توبہ طائب ہو کر اپنے گناہوں سے پشمان ہوتے ہوئے اللہ کی زرگاہ میں رجوع کرتے ہوئے ہاں جی اس کثرت کے ساتھ توبہ طائب ہو کے ہاں جی دنیا سے جاتے ہوئے کلم لا الہ اللّہ, اللہ رسول اللہ زبان پہ جاری ہوتے ہوئے کلم شہازتین زبان پہ جاری ہوتے ہوئے اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی ہاں جی توفی عطا فرما آمین رب العالمین